یسبح للہ ما في السماوات وما ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے بڑے تقدس کا مالک ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل رسولمکی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے لما بهم وهو اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے اور وہ بڑے اقتدار والا بڑی حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مسل اللہ ملو ہے جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چٹلایا اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنو, فتمنو الموت انکنتم صادقین اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو آمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے <سلام> فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خریدو فروت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو ادر او تجر سب ہے خیور مین اللہ مین تجر و اللہ خیر رازی کی اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے